اور جب ان سے کہا جائے آؤ اس طرف جو اللہ نے آ اور رسول کی طرف کہیں ہمیں وہ بہت ہے جس پر ہم نے اپنی باپ دادا کو پایا کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جان نارا پر ہوں